جی السلام علیکم وعلیکم السلام کاری کرم صاحب جی جی کیا حال ہے جی جی کون صاحب محسم الحمد للہ طبیعت سر ٹھیک ہے صاحب میں پریشان بیٹھا مسئلہ چاندہ پیئے جی جی آج کل کتھوں دے ہو جان جی, جی مسئلہ کبلا نماز ایک فصا پی جی جی میں بیٹھے تھے پوچھ کے دس چڑی جی جی نماز اگر کوئی مسبو بندہ یا پہلی بات ری امام دال غلطی نلام فی ال جی جی ہوں جی. آ... اٹھتے... آ... دارف... کہ... کہ... سیاح کون نہیں؟ جی نہیں طرح نال ہاں، طرح حضرت کے محمد جی ہاں جی دا دا او... سلام گل سلام گرکت پوری کرنی اے ہے کر کا رات رہ گئی اس اے کے اوپر نماز جڑی ہے او سجدہ صاف کرنا پوندا تے کہیں صورت وچ سجدہ صاف نہیں کرنا پوندا تے نے او سوتہ زان نہیں آ رہی پہ مسلا نہیں نماز مسئلے کا سب توجہ نہ میں حضور پیشانی لوگ پتی خطیبت اعتماد کر دن نا جی جی نماز مسئلے کو تھوڑو کو پوشند یعنی ہن اس طرح ہے تو سارے لوگ اس اعتماد نہیں کریں گے جڑے خطیبت اعتماد کر دے جی ہاں ایک مسئلہ بھی ہے قبلہ جی جی یہ جھگڑا اختلاف ایک تب گل سمجھ ااندی کو نہیں تے عوام بیچاری چڑپتی پئی ہے آہ جیہا آگن بھئی جڑا مسئلہ ہے چکیہ لٹا نہیں پی دے جی جی ایسے چکاٹ کریں گے نا جی جی ایجادت شریح نویت کے ہے بھئی جائز ہے جا نہیں این میں ہم کو تریشہ رہا لے چکاٹ کریں گے کٹ کٹ کے آواز آری سمجھ نہیں آ رہی جیسے میں آرکار در پہ قبلہ بھئی جڑا تریشہ رہا لے آجیسے یا طرح عام مچ شامل کرنا میں تو کو لکھا کسی مقام تھے ہے تے نہیں بس بیماری بس دعوی کرنے